بسم اللہ رحمٰن ابراہیم ستانوے مکتوب موت کے بیان میں عزیز بھائی شمس الدین معلوم ہو کے آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہریس لالچی دوسرے طائب مبتدی تیسرے عارف منتحی حریث لالچی موت کو یاد نہیں کرتا اور کبھی یاد کرتا بھی ہے تو اس کو تو اس لیے کہ اپنی دنیا کے چھوٹ جانے پر افسوس کرے اور دنیا ہی کی بھلائی میں مشغول رہے ایسے شخص کو موت کی یاد بھی خدا سے دور کر دیتی ہے لیکن طائب مبتدی موت کو اس لیے یاد کرتا ہے کہ اس کے دل میں خوف و خشیت پیدا ہو اور وہ پوری طرح توبہ پر استقامت حاصل کرے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موت سے نفرت کرتا ہے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام توبہ اصلاح اعمال اور توشہ آخرت جمع کرنے سے پہلے ہی موت نہ آ جائے اور اس طرح موت سے نفرت کرنے میں وہ معذور و معاف ہے اور اس وعید کے حکم میں نہیں آتا کہ من لقاء ہے لقا اللہ لقاء جس نے خدا کی دیدار سے کراہت کی اللہ تعالی اس کو دیکھنا پسند نہیں فرماتا کیونکہ وہ خدا کے دیدار سے کراہت نہیں کرتا بلکہ اپنی تقصیر اور دیدار الہی کے خوف فوت ہو جانے سے ڈرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے محبوب کے دیدار میں اس لیے توقف کرتا ہے کہ دیدار کی استعداد حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے تاکہ وہ ایسے بہتر طریقے سے دیدار کرے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ ہو اس کو دیدار سے کراہت کرنے والا نہ کہاں کہیں گے بلکہ دیدار کی شرائط پوری کرنے میں ہمتن منہمک رہتا ہے اگرچہ یہ شرائط بذات خود دیدار نہیں مگر دیدار کے اسباب میں ہیں اس لیے یہی اس کی درستی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اسی دھن میں لگا رہتا ہے اور کسی دوسرے کی طرف توجہ نہیں کرتا لیکن عارف منطحی ہمیشہ ہر آن موت کو یاد کرتا ہے کیونکہ موت لقائے دوست وحدہو کی وعدہ گاہ ہے اور عاشق کبھی دوست کی وعدہ گاہ کو فراموش نہیں کرتا اور اپنی تمام حالتوں میں موت کو پسند کرتا بلکہ محبوب رکھتا اور اس کے لیے بے قرار رہتا ہے اور اپنی تمام حالتوں میں موت کو پسند کرتا بلکہ محبوب رکھتا اور اس کے لیے بے قرار رہتا ہے تاکہ سرائے معاشی کی قید سے رہا ہو کر قرب و جوار دوست میں داخل ہو جائے جیسا کہ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل ہے کہ انہوں نے خدا سے دعا کی خدا تو جانتا ہے کہ مجھے امیری سے غریبی زیادہ پسند ہے اور تندرستی سے بیماری زیادہ عزیز ہے اور زندگی سے موت کو زیادہ دوست رکھتا ہوں تو میرے لیے موت کو آسان کر دے تاکہ تیرے دیدار کی دولت حاصل کر سکوں اب معلوم ہو گیا کہ طائب مبتدی موت سے اکراہ کرنے والا اور اس کی آرزو سے بچنے میں معذور ہے لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں میں بلند مرتبہ وہ ہے جو اپنی طرف سے کسی تصرف کو دھیان درمیان میں نہ لائے اور اپنے کام بس خدا پر چھوڑ دے اپنے نفس کے لیے نہ زندگی اختیار کرے نہ موت مانگے یہی تسلیم و رضا کا مقام ہے اور یہی منتحی لوگوں کی حد ہے بہرحال موت کا ذکر نعمتوں کی لذت نعمت کی لذتوں کو مقدر کرتا ہے اور جو چیزیں انسان کی لذتوں اور شہوتوں کو مقدر اور بے مذاق کرنے والی ہے وہ نجات کا سبب ہوتی ہے اسی طرح اشارہ ہے جو یہ فرمایا اکثر ذکر حیدم اللذات یعنی حادم اللذات یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو تاکہ تمہارے دل کا رجحان ان لذتوں کی طرف سے ہٹ جائے اور خداوند تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا لم أَبْ أَبْ ثم تعلم من مَا مَا سمین اگر چوپائے موت کے مطالعے اتنا جانتے جتنا تم جانتے ہو تو تم کسی فربہ جانور کا گوشت نہ کھا سکتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی سے عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہدہ کے ساتھ کس کا حشر ہوگا آپ نے فرمایا نہ تقوم ولی لطری نمرہ ہاں جو شخص دن رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے روایت ہے کہ فرمایا تحفہ المومن الموت مومن کا تحفہ موت ہے کیونکہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے کیونکہ جب تک وہ اس دنیا میں ہے ہمیشہ رنج جو مصیبت میں مبتلا رہتا ہے اور موت اس قید سے رہائی ہے اور قید سے آزادی ایک تحفہ ہوتی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ الموتو و کفیرۃ مسلم موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہوتی ہے اس لیے وہی شخص موت کا طالب ہوگا جو حقیقت میں مسلمان ہے نہ کہ ہماری اور تمہاری طرح مومن حقیقت میں وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان سلامت اور محفوظ رہیں اور مومنوں کے اخلاق کے کردار میں مومنوں کے اخلاق اس کے کردار میں ثابت ہوں اس کے دامن گناہ صغیرہ کے علاوہ گناہ کبیرہ سے آلودہ نہ ہو ایسے شخص کو موت پاکو صاف کر دیتی ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ موت نے دنیا کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے اس نے کسی صاحب عقل و دانش کو شاد و خرم نہیں چھوڑا ایک خیرت نے اپنے بھائیوں میں سے ایک شخص کو لکھا اس جہان میں موت سے ڈرو قبل اس کے کہ دوسرے جہان میں جاؤ کیونکہ اگر اس جگہ تم موت کی تمنا کرو گے تو نہ پاؤ گے اور جب ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے موت کا ذکر کرتے تو ان کے تمام اعضا ایسے شل ہو جاتے کہ وہ ایک کو کوئی کام نہ کر سکتے اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر رات فقیحوں کو جمع کرتے اور مرگ و قیامت و آخرت کو یاد کرتے اور اس طرح روتے تھے جیسے ان کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے اور حضرت خواجہ ربی تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو باتوں نے مجھے دنیا کی لذتوں سے بیزار کر دیا ہے ایک موت کی یاد دوسرے دربار خداوندی میں کھڑے ہونے کا خیال اور قاب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے جس شخص نے موت کو پہچان لیا دنیا کے سارے غم اور مصیبتیں اس پر آسان ہو گئیں اور مترف رضی اللہ عنہ سے منقول ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا بسرہ کی مسجد میں مجھ سے کہہ رہا ہے کہ موت کا ذکر ڈرنے والوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے موت کا ذکر کرتے تو ان کے جس میں مبارک سے خون ٹپکنے لگتا بس اے بھائی رات دن میں کم سے کم بیس مرتبہ موت کو یاد کرنا اپنے اوپر لازم کر لو جہاں تک ممکن ہو اس کی استعداد حاصل کرنے میں مشغول رہو اور ہر وقت منتظر رہو کہ کب آتی ہے حکیم قفقا نے کہا ہے کہ میں تیس سال سے موت کی تیاری کر رہا ہوں اگر ابھی آ جائے تو میں کسی وجہ سے بھی ادنا تاخیر پسند نہیں کروں گا امام نوری عنہ سے نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا وہ کہتا تھا کہ میں اس مسجد میں تیس برس سے موت کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آتی ہے اگر آ جائے تو پھر کسی چیز کا انتظار نہ کروں گا ذرا بھی دیر نہ ہونے دوں گا میرا کسی پر یا کسی کا, دو... کسی کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے جس کا خیال آئے ایک بزرگ نے کسی کو خط لکھا کہ دنیا خواب ہے اور آخرت بیداری ہے اور ان دونوں کے درمیان موت ہے اگر ہم خواب غفلت میں مبتلا ہیں اے بھائی اگر بندے کے سامنے کوئی غم و اندو اور خوف و عذاب نہ ہو تو صرف موت اور سکرات موت کا خیال کافی ہے کیونکہ اس کے تصور سے دنیا کی ساری لذتیں بے مزہ اور تمام خوشیاں بے لطف ہو جاتی ہیں اور تمام غفلتیں بے داری سے بدل جاتی ہیں اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ تلوار مارنے آدمی آری سے کاٹنے اور ناخن سے گوشت کو جدا کرنے کی تکلیف سے بھی موت زیادہ سخت اور دشوار ہے ایسی بنا پر ہے کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہم حوون علی محمد سکرات الموت خداوند محمد اے خداوندہ محمد پر سکرات موت کی سختیاں آسان فرما دے اسی طرح حضرت پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہواریوں سے فرمایا اے لوگو خدا سے دعا کرو کہ مجھ پر موت کو آسان کر دے کیونکہ میں موت سے اس قدر ڈرتا ہوں کہ اس کا خوف مجھے موت کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے نقل ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کسی قبرستان سے گزر رہی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان مردوں میں سے کسی ایک کو زندہ کر دے تاکہ اس سے حالات پوچھیں بس ایک مردہ اپنی قبر سے باہر آیا اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا اس نے کہا اے لوگو تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو پچاس برس گزر چکے ہیں میں نے موت کا مزہ چکھا تھا مگر ابھی تک موت کی کڑواہٹ میرے دل سے نہیں نہیں گئی ہے امام اوزائی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہم کو معلوم ہوا ہے کہ مردہ موت کی تکلیف میں اس وقت تک مبتلا رہتا ہے جب تک کہ قیامت میں اپنی قبر سے نہ اٹھایا جائے ایک شخص بیماروں سے نزا کی حالت میں موت کی تکلیف پوچھا کرتے تھے کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو جب خود بیمار ہوئے اور نزا کی حالت تاری ہوئی تو لوگوں نے ان سے پوچھا تم موت کو کیسا پاتے ہو انہوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان زمین پر پھٹ پڑا ہے اب مجھے سوئی کے ناکے سے نکالا جا رہا ہے رفاية كرتها كرسول الله الله عليه وسلم لو أن شعرة من شعر الميت وضعت على أهل الشهوات والأرض لما طوء بإذن الله لأن في كل شعرة ألم الموت ولم يقع الموت على شيء إلا ماته اگر مردے کے بالوں میں سے ایک بال بھی آسمان و زمین والوں پر رکھ دیا جائے تو حکم خداوندی سے سب کے سب مر جائیں کیونکہ اس کے ہر بال میں موت ہوتی ہے اور جس چیز پر موت واقع ہوتی تو وہ بضرور مر جاتی ہے اور حدیث میں ہے لو ان قطرۃ من الم الموتی و عظمت الجب العرد کلح لبت اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ زمین کے پہاڑوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب کے سب پگھل جائیں نقل ہے کہ جب حضرت موس علیہ السلام کی روح اللہ تعالی کے دربار میں پہنچی تو پوچھا گیا اے موسا تم نے موت کو کیسا پایا حالانکہ اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے موسا علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے نفس کو ایک چڑیا کی طرح پایا جو طوے پر بھنی جا رہی ہو نہ مرتی ہے کہ قصہ پاک ہو نہ چھوڑی جاتی ہے کہ اڑ جائے اب یہ معلوم کرو کہ مرنے کے وقت مردے کے ظاہری حالت میں مستحب یہ ہے کہ وہ سکون اور آرام کے ساتھ رہے زبان سے کلمہ شہادت پڑھتا رہے اور خدا کے ساتھ دل میں نیک گمان رکھے حدیث میں آیا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں میں تین باتوں کا خیال رکھو ان کی پیشانی بشاش ہو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور ہونٹ خشک ہو جائیں تو یہ رحمت خداوندی ہے جو اس پر نازل ہو رہی ہے اور اگر گلا گھٹنے کی آواز پیدا ہو رہی ہے رنگ سرخ ہو گیا ہے اور ہونٹ سیاہ خاختری ہو گئے ہیں تو یہ عذاب الہی ہے جو اس پر اتر رہا ہے پھر بھی اس کی زبان پر کلمہ شہادت کا جاری ہونا اچھی علامت ہے اور روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منطحف علم و دخل الجن جو شخص مر رہا ہے اور یہ جانتا ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لے گئے جو مر رہا تھا آپ نے اس سے پوچھا تیرا گمان خدا کے ساتھ کیسا ہے اس نے کہا کہ میں خدا سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا لشتمع لذی يرجو و الذي یخاف ایسے وقت میں بندے کے دل میں دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ تعالی سے جو امید رکھتا ہے اسے وہ پورا نہ کرے گا اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اسے بے خوف کر دے گا اے بھائی آخرکار سب کے لیے یہی ایک راستہ ہے فقیر ہو یا بادشاہ شہنشاہوں کی سلطنت ہو یا فقیروں اور مسکینوں کا فقر و فاقہ سب اس مقام میں یکساں ہیں مثنوی اگر ملکت زما زماحی تابہ ما استط سرنجامت در دروازہ راہ است چو بند نند ناگاہت خدا، ہما ملک جہاں ایجاں زیخنا اگر افریدوں در افرا سیابی دنی دریا تو ہم یک یکترا آبی جہاں خلق در غرقاب خون اند کمی داند کے زیر خاک چون اند اگر زمین سے آسمان تک تیری سلطنت ہے تو آخر کار تجھے اسی موت کے دروازے سے گزرنا ہے جب اچانک موت تیرا گلا گھوٹے گی تو اس وقت تیری ساری سطوت شاہانہ برف کی طرح پگھل جائے گی اگر تو فریدوں کی حشمت اور افراسیاب کی شوقت رکھتا ہے تب بھی تیرا وجود اس سمندر میں پانی کے قطرے کی طرح ہے سارے جہان کی مخلوق دریائے خون میں غرق ہے کون جانتا ہے کہ خاک کے نیچے ان پر کیا گزرتی ہے اگر تم کہو کہ کس حال میں خوف اور رجا میں سے کوئی ایک حالت غالب ہوتی ہے تو جانو کہ جب بندہ قوی تندرست اور صالح ہو تو خوف کا غلبہ بہتر ہے اجب بیمار و ضعیف ہو خصوصا سکرات موت کے وقت امید کا غالب ہونا اولا و افضل ہے علماء نے کہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ میں شکستہ دلوں کے قریب ہوں جن کے دل میرے خوف سے پارا پارا ہو چکے ہیں اور موت و سکرات کے وقت امید زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے دل اپنے ان گناہوں کے خوف سے شکستہ ہوتا ہے جو زندگی میں سرزد ہوئے ہیں اور اگر تم چاہو کہ خداوند عزوجل از کے ساتھ نیک گمان رکھنے کے متعلق احادیث موجود ہیں تو جانو کہ ایک گمان نیک یہ بھی تو ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے اور اس کی عبادت و فرما برداری کی کوشش کرے اب معلوم کرو کہ تمام امورات کی بازگشت ایک اصل و بنیاد پر ہے اور وہ ایک ایسا نقطہ ہے جس نے کمرے توڑ دیں چہروں کو زرد اور دلوں کو پارا پارا کر دیا ہے اور آنکھوں سے خون ٹپک پڑا ہے اور وہ معرفت کے سلب ہو جانے کا خوف ہے اور ڈر والوں کے خوف کی انتہا اور غائت یہی ہے اور ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ غم تین طرح کے ہیں طاط و عبادت کا خوف کہ خدا جانے قبول ہوگی یا نہیں دوسرا گناہوں کا غم کے بخشے جائیں گے یا نہیں اور تیسرا معرفت کا خوف کے کہ کہیں سلب نہ کر لی جائے اور خاصان خدا کا کہنا ہے کہ غم صرف ایک ہے اور وہ معرفت کے سلب ہو جانے کا غم ہے اس کے علاوہ تمام غم آسان ہیں اس لیے کہ وہ سب کسی نہ کسی طرح کاٹے جا سکتے ہیں بس تمام بزرگوں کی یہی دعا رہی ہے کہ اے بارے خدا اور جو کچھ تو چاہے کر لیکن اپنی معرفت سلب کر کے ہم کو اپنے سے جدا نہ کرنا شیر از شعر لقائے لکھائے روئے تانہ ہما بے قرار گشتہ بس خوف فراق قالب ما در ناز و نعیم زار گشتہ گلہائے مراد بے جہالت در چشم امید خار گشتہ تیرے جلوائے دیدار کے اشتیاق میں سب کی جانیں تڑپ رہی ہیں تیری جدائی کے خوف سے میرا جسم ناز و نعمت میں رہتے ہوئے بھی لاغر ہو گیا ہے تیرے حسن کی بہار کے بغیر میری مرادوں کے پھول میری پر امید آنکھوں میں کانٹا ہو گئے ہیں والسلام